بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے هل اتاك حدیث بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے وجوه اس روز بہت سے منہ والے زلیل ہوں گے سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے آگ میں داخل ہوں گے ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا لئی سلحم کو کھار دار جہار کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا لا یغنی من جو نفر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے ہوجو ہوئی منگ اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے لسائی اپنے امال کی جزا سے خوش دل نتی بہشتے بری میں لاتس مؤ وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے فی ہا اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے سو فوگ وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے مئو اور آپ خورے قرینے سے رکھے ہوئے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفًا اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثًا اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی افلا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ یہ لوگ اونتوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے وہ الجبال جب کئی اور پہاڑوں کی طرف کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کس طرح بچھائی گئی فزل تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو لست عليهم تم ان پر داروغ نہیں ہو إلا من تولا وكفر ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا إلينا بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے ثم إن نہ حساب ہوں پھر ہم ہی کون سے حساب لینا ہے